اللہ مسئلہ اللہ السلام علیکم جی آج ہم نے پڑھنا ہے بابو سرف سرف کہتے ہیں سمن کی بہ کرنا سمن کے ساتھ یعنی سونے کی بیہ کرنا سونے کے ساتھ چاندی کی بے کرنا چاندی کے ساتھ یہ کہلاتا ہے سرف تو یہ دیکھیے جب دونوں ایوزوں میں سے ہر ایک کلین وضع ہے جب دونوں ایوزوں میں سے ہر ایک یعنی سونا یعنی مبی اور سمن میں سے ہر ایک اور سمن میں سے ہر ایک من جن سل سمن میں سے ہو سمن خلکی میں سے ہو میں نے بتایا تھا آپ کو سمن کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں ایک سمن خلکی ہوتا ہے ایک سمن جو ہے وہ ہم کہتے ہیں سمن عرفی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے سمن اتفاقی ہوتا ہے سمن خلقی کیا ہوتا ہے سونا چاندی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ان کو سمن کے طور پر ہے نمبر دو سمن عرفی کیا ہوتا ہے جیسے کہ نوٹ سکے وغیرہ ہو گئے وہ سمن عرفی ہوتے ہیں اور سمن اتفاقی کی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے میں نے کہا کہ جی میں نے آپ سے کتاب آپ خریدی اس کے بدلے میں میں نے آپ کو یہ جو کتاب تھی یہ دے دی تو یہ کیا گیا؟ سمن اتفاقی کی ہو گیا کہتے صرف وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر دونوں عرضوں میں سے ہر ایک سمن کی جس میں سے سمن خلقی کی جنس میں سے یعنی سونے سونے کے ساتھ گئے چاندی کی چاندی کے ساتھ بے با فزتن بفزتن اگر بے چاندی کو چاندی کے بدلے میں او ظاہم بے یا سونے کو سونے کے بدلے میں لم یا جس تو یہ جائز نہیں ہوگا اثلم بے مسلم مگر برابر سرابر سونے, کو سونے کے ساتھ بیچ رہے چاندی کو چاندی چاند کے ساتھ بیچ رہے تو برابر ہونا چاہیے. ورنہ یہ جائز نہیں ہوگا اختلافات و سیاحت ہے اگرچہ ان میں اختلاف آ رہا ہو جودت اور سیاحت جودو سمعد کے جی اس میں اختلاف آ رہا ہو اپنی خلاف جس کو کہتے ہیں کہ بناوٹ سیاقت کہتے ہیں بناوٹ کو اور جو دے کی اچھائی کے لحاظ سے اپنے اس کے اندر امدگی کے اندر لحاظ سے اگرچہ اختلاف بھی ہو اپنی عمدگی اور بناوٹ کے لحاظ سے تب بھی کیا ہوگا اس کو برابر ثابت بیچا جائے گا قبضین اور ضروری ہے کہ دونوں پر قبضہ قبل لکھتے آ کے پہلے جدائی سے پہلے ان کے اوپر قبضہ ضروری ہے اس لیے کہ میں نے بتایا تھا نا کہ جو ہم کہتے ہیں ریب الفضل فضل کے اندر میں نے بتایا تھا کہ اگر جنس کو جنس کو کے ذریعے سے بیچا جا رہا ہو تو پھر اس صورت میں کیا لازم آ رہا تھا اور اس میں قدر بھی پائی جا رہی ہو یعنی سونا سونے کے بدلے میں چاندی چاندی کے بدلے میں گندم گندم کے بدلے میں تو وہاں پہ کیا تھا کہ ہم نے کہا تھا برابر سرابر بھی ہونا چاہیے اور نقد در نقد بھی ہونا چاہیے یہ مجلس میں قبضہ بھی ہو جانا چاہیے تو یہاں پہ بھی سونا سونے کے بدلے میں آ رہا ہے اور ایک آ رہی ہے تو اس میں کیا جائے گا برابر سرابر بھی ہونا چاہیے اور مجلس کے اندر قبضہ بھی ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ یہ تھا کہ اگر سونے کو جو ہے وہ گندم کو بیچا آپ نے جو کے بدلے میں یا کھجور کے بدلے میں اب کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ جی جنس برابر ہونا شرط نہیں ہے جینس برابر ہونا شرط نہیں ہے لیکن قبضہ پھر بھی ضروری تھا قبضہ پھر بھی ضروری تھا یعنی ادھار نہیں چل سکتا سے یہاں پہ بھی, بھی آپ دیکھیں گے ولاب قبضین پر قبضہ کرنا ضروری ہے قبضل اختراع کے جدائی سے پہلے میں منٹ آپ لوگ ریکارڈنگ کر رہے ہیں مجھے یاد نہیں رہا ریکارڈنگ کی نے کی میں نے آج میں سٹارٹ کر لوں گا ریکارڈنگ دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھ رہے ہیں جی بابو صرف, صرف. صرف کیا ہوتا ہے جب دونوں جنسیں سمند کی جنس میں سے پائے جائیں سمن کی جنس میں سے سونا چاندی وغیرہ کی جب ہو رہی ہے تو یہ سرخ کے لاتی ہے اذا اور صرف اضاقان کلنی وزع جب دونوں عوضوں میں سے ہر ایک من جنس الاسمان سمن کی جنس میں سے ہو فائن با فیضتن بفیضتن جب چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیٹا جائے او زہابن بزہابن یا سونے کو سونے کے بدلے میں بیٹا جائے لم یا جز تو یہ جائز نہیں ہوگا اللہ مسلم بمسلم برابر سابر ہونا ان دونوں میں شرط ہے وائن اختلافہ فالجودت وصیاغت اگرچہ ایک طرف سے جو سونا دیا جا رہا ہے وہ عمدگی اور بناوٹ کے لحاظ سے بہتر ہو بن اس دوسری طرف کے سونے کے مطلب ایک طرف زیور بن چکا ہے اور ایک طرف خالی سونا تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ جی زیور کیونکہ اس کو بنایا گیا ہے تو اس لیے جو, جو, جو زیور ہوگا اس میں سونا کم ہوگا اور جو خام سونا دیا جا رہا ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے تو یہ کرنا جائز نہیں ہے لیکن آج کل ایسا ہی ہوتا ہے یہ سنار جو ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں کہ سونا لیتے ہیں سونا لیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ سونا بناتے ہیں تو ہمیں زیادہ سونا دیں آپ اس لیے کہ جب ہم بناتے ہیں تو اس کے اندر یہ سونا ضائع بھی ہوتا ہے اور ہماری مزدوری بھی ہے اس میں سونا زیادہ ہو اور یہ بنا ہوا زیور یہ تھوڑا دیتے ہیں لیکن یہ کرنا جائز نہیں ہے سیاحت اگرچہ وہ عمدگی اور بناوٹ کے لحاظ سے مختلف بھی ہوں. وَلَا بُدَّ مِن اور سرف ہو رہی ہے تو اس میں کیا ہونا چاہیے دونوں عوضوں پر قبضہ کرنا ضروری ہے قبل اختراک سے پہلے لیکن اگر جنس مختلف ہو جائے پھر کیا, کیا جائے گا بالف بَا ضطر اگر بیچا سونے کو چاندی کے بدلے میں سونا دیا چاندی لی جہ تفاظل ایک تولہ سو... سونا دے رہا ہے اور دس تولے چاندی لے رہا ہے تو ٹھیک ہے اور وقت جگہ تقاف لیکن قبضہ ضروری ہے ٹھیک ہے قبضہ ضروری ہے وہ اگر دونوں جدا ہو گئے قبل قبضے سے پہلے پر قبضے سے پہلے اگر وہ جدا ہوگے اوما یا ایک عوض پر قبضہ نہیں کیا تھا سونا لی یا چاندی لی تھی ابھی قبضہ نہیں کیا تھا دونوں پہ نہیں کیا تھا یا ایک پہ نہیں کیا تھا سونا تو میں نے دے دیا چاندی نہیں لی میں نے بتا اکتو تو عقد باطل ہو جائے گا کیونکہ اس پہ ان پر قبضہ کرنا ضروری تھا تو عقد کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا اور جب ہو گئی ہے تو بس کوئی ختم ہو گئی باطل ہو کیون؟ کیونکہ سمن یہ دونوں کے ہیں سمن ہوتے ہیں سونا چاندی کیا ہوتے ہیں سمن ہوتے ہیں اور یاد ہے میں نے ایک بات کہی تھی کہ سمن متعین کرنے سے متعیندعین نہیں ہوتے جب تک سمند قبضے میں نہ آجائے تب تک وہ متعین نہیں ہوتا جی تو اس لیے کیا کرنا پڑے گا وہ اس کو متعلق دینا پڑے گا جدائی سے پہلے پہلے اس کو دینا پڑے گا بلاج ہو تو سروخت جائز نہیں ہوتا کہ سامنے سرفی سمنے صرف کے اندر تصرف جائز نہیں ہے قبل قبضہ ہی دیگر بنا یوسف تصرف تصرف جائز نہیں ہے في ضمن صرفے ضمن صرف کے اندر قبل قبضہ ہی قبضے سے پہلے اس بات کو در سمجھئے گا ضمن صرف بھی نہیں جائے ابھی عیانی کا مثلاً سونا بیچا چاندی لی چاندی لی تو اب چاندی کیا کہلائے گی یہ سامان سرف ہے اس کو اس وقت تک قبضہ کرنا جائز نہیں ہوگا کرنا جائز نہیں جب تک اس پہ قبضہ نہ آ جائے مثلاً دیکھیے ذرا ایک آدمی بیچتا ہے ایک دینار بیچتا ہے دس درم کے بدلے میں اب ہوا یہ کہ ابھی دس پیرم اس کے پاس آئے نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا کر لیتا ہے کہتا یہ ہے کہ جو جو میرے میرے ہیں ہیں میں آپ سے ان کے بدلے میں ایک کپڑا خریدتا ہوں ٹھیک ہے یا گندم خرید لیتا ہوں یا کوئی اور چیز وزنی چیز خرید لیتا ہے تو یہ بے کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی بے فاسد ہو جائے گی کون سی دوسری والی بہ کیوں بھائی اس لیے کہ ابھی تک اس کے پاس وہ چیز تو آئی نہیں ہے جو سمندھ تو ابھی تک اس کے پاس پہنچا نہیں ہے جب سمن پہنچا نہیں ہے تو یہ اس میں تصرف نہیں کر سکتا سمن تصرف نہیں کر سکتا کہتا ہے کہ مجھے جو آپ نے یہ دس پیرم دینے ہیں یہ دس پیرم جو میرے میں مالک بن چکا ہوں دس ان دس تیرم کے بدلے میں میں نے آپ کے پاس جو کپڑا پڑا ہوا ہے یہ میں نے خرید لیا یہ جی گندم پڑی ہوئی یہ میں نے آپ سے خرید لی تو ابھی یہ پہلے قبضہ کرے <تصفح> <تصفح> جب تک نہیں کیا تب تک یہ تصرف پہلے پہلے. تصاروخ نہیں کر سکے قبض جو جو جائز ہے سونے کی چاندی کے بدلے میں مجراض ختم اندازے کتاب دیکھیں جنس بدل گئی ہے اب تو برابری کی شرط ختم ہوتی ہے برابری کی شرط ختم ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ سنا میرے ہاتھ میں لے پڑا ہوا ہے وہ جو آپ کے پاس چاندی پڑی ہوئی ہے میں اس کے ساتھ کرتا ہوں بس دیکھیے شور کون سے آ رہا ہے اب صحیح ہو کلینک تھی یو پی ایس کے چل رہا تھا تو اس دوسرا کہ چارجنگ اس کی رکھتے ختم آپ لیپ ٹاپ کی طرف شاید اس ابھی رہی کچھ پھر شور آ گئے آپ تو پنکھ کی آئے گی لیکن میں چیک کر لیتا ہوں میں شور آ گئے شور ہے ابھی بھی زیادہ ہے پھر ہے سلو تھوڑی سی تو بات چل رہی تھی کہ اگر اندازے کے ساتھ سونے کو بھیجا جا رہا ہے چاندی کے بدلے میں تو اندازہ بھی کافی ہوگا اس میں برابر سرابری کرنے کی ضرورت نہیں ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اندازہ بھی ویجوز بیوزہ بھی سونے کی بہ کرنا جائز ہے لفظ چاندی کے بدلے میں مجاز فتن اندازے کے ساتھ اٹکل کے ساتھ با سیفن محلن اب اچھا اگلا مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ایک طرف ہے تلوار ہے اس تلوار کے اوپر اس تلوار کے اوپر چاندی جو تھی لگی ہوئی تھی اس تلوار کے اوپر ٹھیک ہے وہ تلوار بنی ہوئی ہے چاندی کی اور اس کی نیام بھی ہے تو ظاہری بات ہے نیام چاندی کے نام نیام الادہ ہے اور جو تلوار ہے وہ الادا اس کی مٹیریل है اس نے تلوار بیچی ایک آدمی نے سو دیرم کے بدلے میں سو دیروں کے بدلے میں لیکن اس تلوار کے اوپر جو چاندی لگی ہوئی ہے نا وہ کتنے کے برابر لگی ہوئی ہے پچاس دیرم کے برابر پچاس دیرم میں جتنی چاندی آتی ہے نا پچاس دیرم میں جتنی چاندی آتی ہے اتنی چاندی اس تلوار پہ لگی ہوئی ہے بے کی جا رہی ہے آپ کو پتہ ہے میں نے آپ سے ارض کیا کہ جب سونے کی بے سونے کے ساتھ آ رہی ہے تو کیا ہونا چاہیے یا سونے کی بے چاندنی کے ساتھ اگر آ رہی ہے تو ایوزین پہ قبضہ ضروری ہے ایوزین پہ قبضہ ضروری ہے اگر ایوزین پہ قبضہ نہیں ہوگا تو پھر وہ بہ باطل ہو جائے گی ہوا یہ کہ میں نے تلوار بیچی آپ کو اور میں نے کہا یہ تلوار ہے سو درم کی میں آپ کو بیچ رہا ہوں سو درم لیکن حالت یہ تھی کہ اس تلوار کے اندر پچاس درم کے برابر چاندی لگی ہوئی تھی پچاس درم کے برابر چاندی لگی ہوئی تھی لیکن میں نے بیچی آپ کو سو درم کے برابر باقی کچھ لوہا تھا لیکن چاندی جو لگی ہوئی تھی وہ پچاس درم کے برابر تھی آپ نے مجھے پچاس ہی درم دیے نے کہا ابھی لے لیں اور پچاس درم ادھار کر لیتے ہیں پچاس درم میں آپ کو کل ہم آپ کو کال دے دیں کیا یہ بے جائز ہوگی ہاں بے جائز ہو جائے گی کیوں جائز ہو جائے گی لیکن اس تلوار میں چاندی کتنے کے برابر لگی ہوئی ہے پچاس درم کے بدلے لگی ہوئی ہے یہ کے بدلے لگی ہوئی ہے تو ابھی میں نے آپ سے جو پچاس درم لیے گویا یہ تو چاندی چاندی کے بدلے میں آگئی نا چاندی چاندی کے بدلے میں آگئی تو قبضہ آ گیا باقی جو پچاس درم رہ گئے تھے وہ اس لوہے کے بدلے میں ہیں لوہے کے بدلے میں ہے جو ابھی مجھے آپ نے نہیں جو اس کے بدلے میں ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی جو ہے اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے وہاں پر وہاں پر ادھار ہو سکتا ہے جب ادھار ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جائز ہو جائے گی دیکھیے ذرا وومم باسپن جس نے بیچا ایک تلوار کو وومم باسپن جس نے بیچا تلوار کو محلم اچھا محلن کون سی تلوار ہے محلن اس پر چاندی وغیرہ جڑی ہوئی تھی چاندی وغیرہ جڑی ہوئی تھی چاندی وغیرہ لگائی گئی تھی محلن کون سی گاؤں ہوگا محلہ جی مجھے کل بتانے آپ لوگوں نے محلن کون سا سیگا ہوگا اب آپ کو پتا ہے مقبول کا تو سیگا ہوگا کیا, باپ کیا تھا, تھا؟ مقول کا سیگے بات ہے محلن جس نے چاندی جڑی ہوئی تلوار کو بیچا بیمی اتر دیر ہمیں سو دنوں کے بدلے میں وحل یا تب خمسون ددر اور حال یہ تھا یہ وہ وحل ہے تب اور اس پہ جو زیور یعنی جو چاندی لگی ہوئی تھی خمسون دیر ہم پچاس درم کے برابر تھی پتافا من خمسین در تو جو مشتری تھا اس نے پچاس درم دے دیے جا ذلب بہ جائز ہے وقان من اور جو چیز قبضہ کی گئی ہے یعنی جو قبضہ کیے گئے یہ کس کے بدلے میں آئیں گے یہ من حصہ چاندی کے حصے میں, ہوں ہوں گا ہوں گا ہوں گا میں سے ہیں وَإِلَّمْ يُبَيِّنْ اگرچہ خریدنے والے نے مخلوط اگرچہ ان کو بیان نہ کیا گیا ہوا یعنی اگر اگرچہ خریدنے والے نے اس کو بیان نہ کیا ہو خریدنے والے یہ نہ کہ چاندنی کے بدلے میں آگے باقی پچاس جو ہے میں آپ کو بعد میں دوں گا لکھا اسی طرح ان قاضی خمسین من سمنہ اگر خریدنے والا کہتا ہے خوش حاضی خوش حاضر خمسین امین سمنہا کہ آپ کیا کر لیں اس ان میں سے خوش حاضر خمسین یہ پچاس آپ لے لیں من سامانیا اس کی سمن میں سے یعنی سمن میں سے پچاس آپ لے لیں سمن میں سے پچاس آپ لے لیں تو تب بھی کیا ہو جائے گا بے جائز ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے نا تو من سامان یہاں جو ہے نا اس میں سے اس نے صرف ہا کا لفظ ذکر کیا من سما نما نے ہا دو چیزیں ہیں نا تلوار کے اندر چاندی ہے اور کیا ہے وہ جو لوہا ہے نیام وغیرہ اور دوسری چیزیں جو دو چیزیں ہیں چاندی بھی ہے تو کیا کہہ رہا کیا ہے من سمن ہا اس کے سمن میں سے آپ لے لیں تو کہنا کیا چاہیے تھا من سمن ہی ما کہنا چاہیے تھا خوش حاضی وہی ان دونوں کے سمندھ میں سے آپ ایک جو ہے نا یہ پکڑ لیں ابھی بعد میں اس کی مثال کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا حضرت علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام اور جب ان کے شاگرد جو تھے ساتھ جا رہے تھے تو ہوا ہوا کیا کیا کہ جو شاگرد تھے وہ بھول گئے جو نوجوان تھے فتن جو نوجوان تھے وہ بھول کے کس کو مچھلی کو تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا کیا نسیا نسیا دونوں بھول گئے ہوتا ہما تو بھائی دونوں دونوں تو نہیں بھولے تھے بولا تو بھولے تو کون تھے وہ نوجوان جو تھے وہ بھولے تھے مچھلی کو جب حضرت خز اسلام سے ملنے کے لیے جا رہے تھے تو کبھی تسنیا بول کے کبھی تسنیا بول کے ایک بھی مراد لے لیا جاتا ہے تسنیا بول کے واحد بھی مراد لے لیا جاتا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی ایک بول کے تسنیا مراد لے لیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس طرح سے دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں ان قلعہ خوش حاضر خمسین سمن یہاں کہ آپ اس سمن میں سے اس کے سمن میں سے آپ یہ جو ہے نا یہ چارج پکڑ لیجیے فعلم یا تقا بذا رہی ہیں فعلم یا تقا بذا حت تخترا کا بت الکت اگر دونوں نے قبضہ نہیں کیا علم یا دقا بزا اگر دونوں نے قبضہ نہیں کیا ہتر کا دونوں جدا ہوگے بتل اکدے لہ لیا تھی تو اب کیا ہوگا جو چاندی کے اندر چاندی کے اندر جو بے تھی وہ باطل ہو جائے گی اگر پچاس پہ بھی قبضہ نہیں کیا نا جو چاندی کی چاندی کے بدلے میں آنا تھا مطلب ان کی بے باطل ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ بھی یہ سم سمن بے ہو رہی ہے اس پہ قبضہ ضروری ہے مجلس اس میں کرنا ضروری تھا تلوار ہے اس میں پچاس دنوں کے برابر چاندی لگی ہوئی ہے تو کم از کم پچاس دنوں پہ قبضہ تو کرنا تھا قبضہ نہیں کیا دونوں جدا ہو گئے تو بے باطل ہو جائے کس کے اندر, پل ہلیے کے اندر چا صرف چاندی کے برابر چاندی کے اندر بے باطل ہو گئی چاندی کے اندر بے باطل ہوگی باقی جو پیچھے جو تلوار کا وہ رہ گیا اس کے اندر کیا ہوگا اب وہ دیکھنا پڑے گا کہ जुदा किया जा सकता کیا جا سکتا ہے اس لوہے کو جدا کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے نا تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کیا اس کو جدا آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا و ان کہانا یا تخل رسو بی غیر ذرا جازل بیو فص سے اگر جو اس کے ساتھ لوہا وغیرہ تھا وہ ان کہاں یا تخلس اگر وہ جدا ہو سکتا ہے بی غیر ذرا بغیر بغیر کسی ذرر کے جاز البے فصیح تھی تو اب کیا ہو جائے گا وہ جو تلوار ہے اس میں بیر جائز ہو جائے گی وہ بت لاکھی لے اور سونے کے اندر بیر یعنی جو زیور زیور والی وہ تھی اس کے اندر باطل ہو جائے گی ٹھیک ہے نا جدا کیا جا سکتا ہے جدا کیا سکتے پچاس کے اندر بہت درست ہو گئی ہے اور اس کا سمند کیا ہوگا ادھار ہوگا ابھی تو نہیں لیا نا ٹھیک ہے تو اگر جدا کیا جا سکتا ہے پھر تو کیا ہو جائے گا بے سونے جس میں جو تلوار ہے اس میں بے درست ہو جائے گی اور جس کے اوپر چاندی چاندی لگی ہوئی ہے وہ کیا ہوگا अगर जुदा با... ہو جدا نہیں ہو سکتا اگر جا نہیں جا سکتا ہو, ہو جائے گی ساری کی ساری کیونکہ جدا ہی نہیں کی جا سکتا نا سونے کو سونے تو سمندے پچاس پچاس سمندر پچاس یہ نہیں ابھی تک یہ کیا आ جائے گا یہ بے وہ پوری کی پوری ہی باتیں لڑ جائیں گی ہوگئی بات آج اس میں ہی آج اس میں باقی پھر انشاءاللہ جائیں گے آگے اب ایسے بھی ختم ہونے والے ہماری جو بھی ہوئے. وہ ختم ہونے والے میں بھی اتنے سے کراؤں گا لیکن آپ لوگوں نے اپنے پاس لکھتے جانا ہے کہ ہم نے کون کون سی کتاب کی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک وہ بناتے جانا ہے کہ جی ہم نے کون کون سی کتاب کی ہوئی ہے کیونکہ میں کتاب الفیوں کے فوراً بعد شاید شروع کرواؤں آپ کو کتاب الاجارہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو بہت استعمال ہوتی ہیں پہلے میں وہ کروں گا اور بیچ بیچ میں سے بہت زیادہ چلے گا مثلا فوراً اس کے بعد کتاب الاجارہ آ جائے گا اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ جی کون کون سا جیسے شپا آتا ہے کی اتنا آپ کو نہ بھی پتا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہماری عام ضرورت کی چیز اتنی ہوتی نہیں ہے پھر کتاب شرکت, ہے. شرکت ضروری ہے مزارفت ضروری ہے چلتی ہیں کتاب الکالت کفالت اور حوالہ یہ امپورٹینٹ آتی ہیں سلح اتنی دیکھیں اتنی وہ نہیں ہوتی ہے جو آپ اپنے پاس لکھتے جانا ہے سارا چاہیے یہ ساتھ سے وہ کرنا ہے میں کام نہیں کروں گا کہ میں نے کیا پڑھایا کیا نہیں پڑھایا ہوا یہ آپ نے کرنا ہے اپنے پاس تاکہ پھر میں آپ سے پوچھتے جاؤں گا تو ہم یہ پہلے پہلے جو آسانی کے ساتھ ہم جلدی جلدی کر لیں تاکہ اس میں آپ کی ایک وہ ہو جائے مہارت ہو جائے پھر بعد میں آخری تین مہینے میں نے پہلے بتایا ہوا ہے آخری تین مہینے وہ نہ آپ کو پتہ چلنا ہے نہ مجھے پتہ چلنا ہے اس میں دوڑ اور غریبات ہوگا صحیح یہ نہیں ہوگا آپ کہیں کہ نہیں جی آخری تین مہینے میں کام بڑی آسانی سے چلتا رہے گا نہیں نہیں نہیں دوڑ لگانی پڑتی ہے جتنی بھی کتاب ہو چھوٹی سی کتاب بھی جو نا آخری تین مہینے میں دوڑ لگتی ہے اس کے اندر اس لیے وہ تو ہوگی ہوگی تو انشاء اس سے پہلے پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پہلے کم از کم چھ مہینے وہ کم از کم اتنے ہو جائیں کہ آپ لوگ ان کے جو ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ کچھ مناسبت ہو چکی ہے بلاغت بیچ بیچ میں شروع کریں گے بلاغت انشاءاللہ شروع کریں گے بیچ میں اسی کو ترکیب بناتے ہیں بلاخت کے لیے ہو سکتا ہے کہ روزانہ پانچ پانچ منٹ دس دس منٹ دے گی اس طرح آپ لوگوں کی کیا ہے کے اندر ہے اس میں یہ ہے ہے انشاءاللہ وہ شروع کر لیں احسان کتاب ہے مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے السلام علیکم میں